اللهم رب هذه الدعاء التام وصلاة محمد الوسيله والفضيله طوبى اسئله مقام المحمود الذي وعدت صبرني شكرنا ولك كما شكرت اسكننا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 خواب الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہاجین مسجد دینی ماں اور بہنوں ہم نے خطبے کے موضوع کی مناسبت سے صورت فرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بڑی مشہور اور معروف ہے اور تقریباً بہت سارے ساتھیوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوگی کہ ویزا برحمان الدینا ویزا خاطم الجاہد نا قالو سلامہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے اسلامی آداب بتائے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور شامل جس کی خوبیاں دونوں ہیں کامل بھی ہے اور شامل بھی ہے زندگی کے ہر شعبے زندگی کے ہر معاملے کا ہر اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھا ہے یہاں تک کہ یہاں آپ کو روز نماز کے آداب روزے آداب روز نماز کے طریقے سکھلائے ہیں وہیں آپ اپنے گھر سے نکل کر کے دس قدم یا بیس قدم دس بیس کلو میٹر تھوڑا یا زیادہ اگر راستہ راستے، راستہ چلنا شروع کرتے ہیں راستے پر آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے فضل و کرم کیے ہیں کہ کی ہمیں راستے کے بھی آداب چلنے پھرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں وحیدا برحمان الدینا ویبا خواترحم الجاقلام رحمان کے اللہ تعالی کے محبوب بندے وہ ہیں کی جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے تبادوں کے ساتھ ادب کے ساتھ ویکار کے ساتھ آجودی کے ساتھ چلتے ہیں وہ تقبر ہو کیوں وہ ضرور کرتے ہوئے کبھی اللہ تعالی کی زمین پر نہیں چلتے ہیں. سامنے اگر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے سینا تان کر کے اکڑ کرتے ہیں اور اخناکی کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ بڑے آدم و احترام بڑے تواد محبت کے ساتھ چلتے ہیں اسی طرح ملازمین فرماتے ہی ولا تن سن ارب رکھا کلن تخر کل ارب ولن تب لوگ جی دال تا میرے بندے یہ میری بنائی ہوئی زمین ہے اس زمین پر چلنا تو کبھی اکڑ کر کے نہیں چلنا تکبر کے ساتھ نہیں چلنا کمر و غرور کے ساتھ نہیں چلنا اللہ خانہ کا بندا متوازے منقسل مزاج آج بھی ان کے ساری کے ساتھ ادب اور حتمام کے ساتھ چلنا کیوں تو اگر اس زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے کمر و غرور کے ساتھ تو یاد رکھ انقل ان کا سرکل تیرے کمر و غرور میں مبتلا ہو جانے کے باوجود اتنی طاقت تیرے اندر نہیں ہے کہ تم پیر پٹتے تو زمین پھٹ جائے بلکہ تیرا پیر ٹوٹ جائے گا کتنا بھی سیما تان کر کے اگر کر کے چلے گا لیکن پہاڑ کو پہ دیکھے گا تو پہاڑ کچھ سے اوپر ہی نظر آئے گا اس لیے ہمیشہ سواد ان کی ساری کے ساتھ چلتے ایسے ہی رب ال راستے کے آزاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیک لوگ اللہ کے بہنیں بندے ہوئے اور راستے پر چلتے ہیں تو راستہ چلتے ہوئے ان کے اندر برابر, برابر بدخلاقی بدکن بدکمیزی نہیں ہوتی بلکہ بڑے ہی شراکت کے ساتھ چلتے ہیں اسی سرف الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اپنے محبوب بندوں کا جو ایک محمد ایک وسط اور نیک بندوں کی خوبی بیان کی ہے اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے وہی با مروں بل نہ وہ اگر کسی بیکار و قبول چیز کے قریب سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں کچھ بری چیز یا بےکار چیز کے سامنے کھڑے ہو کر کے کھڑا ہونا بھی گوارہ نہیں کرتے بڑے سواد ان کی ساری ادب اور اسی طرح سے شرافت اور بےکار کے ساتھ گزر جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے ہم امام بخاری رحمت اللہ نے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ باقی تمام محبت شعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیا کہتے نبی علیہ نے میرے صحابیوں اور مسلمانوں تم راستوں میں بیٹھنے سے استعمال کیا کرو کبھی راستوں میں نہ بیٹھ جاؤ روڈوں پر کر کے کنارے بس خیوار کے ساتھ بیٹھنے بیٹھا کرو گرا سوچو یہ راستہ چلنے کے لیے ہی نیک عورتیں چلتی ہیں مائیں اور بہنے جا رہی ہیں بوڑھے بزرگ جا رہی ہیں بیمار اور نگریں رونے جا رہی ہیں ان کا استحما ان کا مداق کرانے کے لیے گزرتی ہی عورتوں پر ماہ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے خبردار ہو کی تجھے اجازت نہیں ہے روڈ شرافت کے ساتھ چلو اور نہ روڈ پر بیٹھ کر کے تماشا نہ کرو اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھو شاہبران نے کہا یار رسمل نا ندی نے منا فرمایا خبردار ہی شارت کروا راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو اطمان کرو خبردار راستوں میں نہیں بیٹھو ہے تو آپ حدیث بیان کیا منا کیا تو صحابے نے کہا یار سملنا ہم لوگوں کے لیے بڑی مجبوری ہیں گھر چھیاں نہیں ہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ہوا سے محروم ہو جاتے ہیں گرمی کی شدت سے پریشانی ہوتی ہے انمیرا رہتا ہے اس لیے ہم لوگ باہر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کر کے ہوا ہا کلیا کرے آپ نے ساتھ ہمارا اگر تم مزہ راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو ان روڈوں پر اور چلتے چلتے ان راستوں پر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ان ابھی تمہیں لگنا چاہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو اس وقت تک دیکھنے سے جات نہیں ہے یہ حق کا ایک اوپر ایک حق کہا جب تک کہ راستے کا تم حق نہ ادا کرو دیکھو تم کے راست اوپر راستے میں دیکھو لیکن فرق ہی ہے کہ تم راستے کا حق کرو نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کے حقوق سنا ہے رسول کے حقوق سنا ماں باپ کے حقوق کو معلوم ہے معلوم ہے بیوی بچوں کے حقوق ہمیں معلوم ہیں پڑوسوں کے حقوق ہمیں معلوم ہیں نوکروں اور غلاموں کے حقوق میں نے سنا ہے لیکن آج تو یہ میرے یہاں پر ہیں ان سارے حقوق کے ساتھ راستوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں یا رسول اللہ راستوں کے ہمارے اوپر کیا ہوتا ہوں میرے خوراک کام کے ساتھ ہمارا راستے کے حکم کے اللہ اکبر الگ سر ور گلسر وقت البر وردنا آپ نے شاخ کے پاس ہقدہ کرو اس حدیث میں راستے میں بیٹھنی اور راستے پر کھڑے ہونے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گفتگو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں راستے کے پاس کھیتوں کے سمیش کے مرمان کیے گئے ہیں نمبر ایک آپ کے ساتھ رس گن اپنی نگاہیں نیچی رکھو یہ راستے کا ہے راستے پر کھڑے ہونے ہونا اگر تمہیں ضروری ہے اور تم مجبور ہو راستے پر کھڑے ہونے سے ملے تو اس شرط کے ساتھ راستے پر کھڑے ہو کہ جی نگاہیں تمہاری نیچی ہو ادھر ادھر نگاہیں تمہاری سرتی نہیں رہنا چاہیے اے گزرتی ہی ماں رہنے پر کسی کی دیکھنے پر خبر نہ تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے اگر تم راستے پر بیٹھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے راستے خاک ادا کرو اپنی نگاہوں کو روکی رکھے پھرتے پھرتے لوگوں کے دشم میں لاس میں سچ صورت میں ایک اور ہلاک میں نگاہیں پاؤ ہار کرتے دیکھو اور ان کے اندر اور اول اور ان کی برائیوں کو گھومتے پھرو کہ یہ تمہارے میرے گا نہیں ہوئی راستے کا سب سے پہلا حق ہے رد الر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو لیکن ہمارا یہ مدرس اور ہمارا یہ بھائی چارے میں اگر نگاہیں نیچی رکھنی ہے گھر ہی بغیر تھا نگاہ اگر نہیں ہو کر آدمی سے باہر بیٹھنے کے بچہ سوچا ہے اندر سارا کہاں جواب دینا ہے سب سے پہلا حق ہے رد الرچت دوسرا حق رام پکست آپ راستے میں بیٹھیں اور مجبور ہیں تو گزریں گے گانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے کسی کو یہ پہنچائیں نہ اپنے زبان سے نہ اپنے آن سے نہ اپنے ہاتھ کے سارے سے نہ اپنے ہوٹھوں کے سارے سے بربادی ہے انسانوں کے لیے کسی بچے ہوئے زور دیتے ہیں منہ کے لیے ان کو ان کا لداخ اڑاتے ہیں ارے پھر غریب سنائی ہے تو دوسرا کہ میرے بھائیوں اگر راستے پر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو وقت سب فل گزرنے والوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہمارے دانے سے ہی پہنچنا چاہیے نمبر تین آج فرمایا ورد دسام ورد دسام گزرنے والا اگر بیٹھے ہی ہیں. راستے میں اگر گزرنے والا کوئی سلام کرے تو کہیں آپ افطر اس کے سلام کا جواب دیں سلام کا جواب دینا یہ راستے کا سے لیکن شرط یہ ہے نصیبت یہ ہے نہ گزرنے والا مسلمان میرے آتا ہے نہ بیٹھنے والا مسلمان سمجھ میں آتا ہے وہ حقیقی سے ادا کرے ہمیں اپنی اپنا ہنیا اپنی شبر صورت اپنا اپنے اپنی وبا اسلام ہمارے اندر نظر نہیں آتا اب گزرنے والا جو کہنا سلام نکلنا چاہے تو سی سلام کرے اسے یہ بتا دیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے پورے ہندو ہے مسلمان کا ہر اپنی شکر صورت اپنی وجہ کھٹ اپنے ساتھ کھلن اپنے سردار کو اس طرح سے بنائے ہمارا یہ مسلمان بھائی ہے اور آپ کہتے ارام اللہ اگر اس نے سلام کی بہت تو سلام کا جواب دینا اب آپ پر فرد ہے یہ راستے کہا تھے لیکن اچھے صدر سے روزانے سمجھو نہ فرمائی چھ ساح میرے بھائی ہم نے ساتھ الامر روس نیکی کا حکم دینا اگر آپ دیکھے ہیں راستے میں کوئی انسان نیکی میں کوئی کوٹاہ کر رہا ہے تو آپ اس کے پر فٹ ہوئے راستے کا حق ہے نے آپ راستے پر دیکھے ہوئے ہیں آپ کچھ برائی کچھ من کر دیکھتے ہیں گنا کا کام ہوتے ہی نہیں دیکھتے ہیں کسی پر ظلم جاگتی ہوتے دیکھ رہے ہیں تو راستے بہت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں آپ نے بنوانا اگر کے پاس حق ادا کر سکتے ہو سب راستے پر دیکھو اگر کے پاس نہیں لگا کر سکتے راستے کو اگر ان کو نہیں ادا کر سکتے تو سم مسجد میں نہیں بیٹھا راستے میں نہیں یہ میرے بہن اس نام راستے کے بے آگاہ گنے گاہوں کے بے آگاہ ہمیں تو اسلمی روی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ یارسول ممکن ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے اور میں آپ کے زندہ رہوں یا میں زندہ رہوں آپ کی وفات ہو جائے اور ہماری جنت کے اندر داخل ہو جائے گی سباہی اور تیار رسول اللہ یہ کوئی ایسا بتائیں جس عمل کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے بنایا اگر تم اپنے روزے نماز اپنے حق دکھان اور اپنی ہجرت اپنے ایمان اور اپنے اسلام دے دینے سے بعد اگر تم چاہتے ہو خوب زیادہ اب سواب اکٹھا کرے اور اللہ جانا تمہیں زندگی میں داخل کرے تو تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں وہ کیا ہے میرے بھائی انتریم مسلمان بھائیوں کے راستے میں اگر کوئی تصویر دل پڑی ہو تو تو ہے تو اٹھا کے بہت بڑا ہمارے لیے صحیح مسلم کے حدیث اللہ تعال مرد نبی علیہ السلام ایک مشرمانا میں نے دیکھا رائی تو میں نے دکھائی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ایک جنت میں چاہ چاہے چاہے اپنے مردی سے ٹہل رہا ہے نہ کہیں اس کو پر موجود ہے نہ کہیں منموہن رکھا ہے اللہ نے سنبھالا ارے ندی نہ ایک ندی ہے نہ پیغمبر ہے نہ سون ہے نہ شہید ہے نہ مجاہد ہے نہ صحیح ری ایک है مومن بندہ ہے اور اتنا ایسا दिया میں نے اس ایک کو دیا ہے کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ کو بہتر اٹھا کر دیا تھا اس لیے میں نے کام امر کما دیا ہے ندی ہم نے ساتھ سمایا ہم نے فلمت میں دیکھا ایک بہت بڑا آلوشان درخت ہے اس کا تایا ہے ایک مرد مورن اس درخت کے تایے میں ایس کر رہا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے چل رہا ہے پہن رہا ہے جہاں مردی ہوتی ہے اس میں درخت کے تا میں نے کہا جی یہ مطلب اللہ نے تھا آگی آنے آنے تھے اس دیکھ راستے میں گزری راستہ بند ہو گیا سالے لوہ جو بھی گزر جاتے تھے یہ مومن بھائیوں کو تکلیف کو سواری اس اس سرا اور اس شاہ کو کر کے. کنارے کر دیا اور کا راستہ تار کر دیا اس کی لے کی اللہ ریل کو اس بتا دے اللہ صرف ہمیں سب سے ادا کرنے کی توفیق راستے کو حکومت پہ اور مانو کو الحمد اللہ کفارے راستے کے بڑے حکومت بڑے آباد اسلام میں بھی مقرر کیے ان میں سے ایک یہ بھی کہ راستہ چلتے پھرتے نہ کسی کو ایجا دی جائے نہ کسی کو تکلیف دیا جائے نہ کسی کو سفایا جائے اور نہ کسی کو تیز رفتار گاڑی چلا کر کے مار دیا جائے اس پر اس اخبار رکھنا چاہیے یا ما سارا نے پاس ہمارے تو ہمارے کیا ہے جس شخص ہے اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہم نے اس نے سارے انسانوں کی جان کو بتایا ایک انسان کے کو پوری انسانیت پوری انسانیت کا قطر کرار دیا گیا ہے اور ایک انسان کے جان کی حفاظت کو پورے انسانیت کے جان کی حفاظت کرار دیا گیا ہے جان کی بڑی شرح قیمت پہ نم ریکا سامنے شاپ رات ہے نیم کتنا پرندے کو قتل کر دیا ہے پرندہ اس کی سردن ستی ہوگی روڈ بہتا ہوگا اور ساتھ کے سلا ہو کر کے رفیق کرتے رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دے گا پرندہ اور پھر روشن سیما کا کرنی یہ آپ کا بنتا ہے اس سے اسے مجھے اس قتل کیا تھا اسلام میں چار کی بڑی حکمت اسلام زیادہ شانسی دنیا کے کسی اور مظاہر میں کا مت نہیں ہے اسی لیے ہمارے سامنے حکومت مرور اور روٹی کے طرح پہ جو ہوتی ہیں گاڑی چلانے کے لیے روڈوں پر چلنے کے لیے جو آباد جو اسپیڈ جو سوچ اور جو بارتا میں کرتے ہیں اس کی پابندی کرنا بے انتہا ضروری ہے اگر اس کی کسی نے خلاف گردی کی یہ اللہ بالا جہاں مجرم ہونا کرتا ہے تم اللہ سے کرو رسول کے کاشت کرو اور اپنے حکمران ذمے دھاروں سے ذمے داروں کی حاصل کرو اگر مستقام کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے ہوا پہ بچنے کے لیے ایکسیجن پہ بچنے کے لیے جانوں کی حفاظت کریے مال کے برداؤ ہونے پہ محدود رہنے کے بھی قانون بنایا جائے اگر وہ قانون کی و سنت سے ٹکرا نہ رہو تو امر کے سوکم کا ماننا ہمارے گاڑی ہے تو ہم نے ہمیں ساتھ بنایا تین حکم دیا اللہ کے تعلق کرو نبی کے پاس کرو اور اپنے عمل کی وقت کرو اور آٹھ ہزار بندے بھی یہ شناخت لوگوں پر راستوں پر شناخت ورزی کرنے ہی سے بہت بڑا گاہ ایک چھوٹا سیلاسمان جہاں آپ ہم اور کہتے ہیں لوگوں کے انقوامی اور ان ہکامات اور ان محسوس اور ان سوال کے اہتمام نہ کرنے کی بنا پر پچھلے سال گاہ جو حادثے پیش آئے سات ہزار پندرہ ایکسیڈنٹ ہوئے ملک کی اندر اور ایکسیڈنٹ کر لوگ نہ مصروف ہے نہ صرف ہمارا انسان بھائی ہوا کرتا ہے نیل کی حالت میں جاری چلانا مزہ ہے سلسل میں اپنے آپ کو میں نہ ڈالو نیل آ رہی ہے آپ گاڑی کیوں چلاتے ہیں ساری گاڑیاں ادھر کا اور زیادہ وہ بتا رہے والے گاڑیوں کا راستہ یہ ہے ہی آپ اپنے سائڈ کے لیے وہ اسیٹ پر آپ آ جائیں بیٹھے سے گاڑیاں جاتی ہیں آپ یہ بھی گاڑی چلائے جتنے ایکسیڈنٹ نقصان ہوا آپ ذمے دار ہوا کرتے تو خلاف ورزی آپ نے کیا ہے آپ نے اپنا بھی جانوی میں کیا میں کام کیا اور جگہوں کو بھی تکلیف پہنچائی میرے ہنڈر جو اسپیٹ ہوتی تکلیف اور انٹرنیشنل قانون کے مطابق جانتے ہیں اکاویشن میں یہ آدمی جو ہے جو انسان یا جانے کے انسان کی جان اور مال اللہ را جائز نہیں ہے اس سے ہم تمام ساتھوں کو رکھنا چاہیے اللہ تعالی نے ساتھ سنانا کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو تمہارے ساتھ کا اور تمہارے ساتھ بنے اسی لیے جتنے کافی بیٹری ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو جہاں ہر چیز پہ تبدیل کرتے ہیں اور ہر چیز کے قانون کی کوشش کرتے ہیں وہی اپنی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبدیل کریں کہ مرور کا, کا جو قانون ہے حکومت کے جو قانون ہے دارو چلانے کے جو اسمول و جواب ہے اور اس چیز میں تعین کی گئی ہے اس سے تجارت نہ کریں اگر آپ نے اولاد تو بتا رہا تھا لوگوں کی لاپرواہی کتنا بڑے تقریباً سات ہزار چھ سو پندرہ ایکسیڈنٹ ہوئے اور جس میں اللہ اکبر لوگوں سے ہاتھ کٹے پیڑ کٹے آخر نہیں سڑک سے ہاسپٹل میں ہیں ان کی تعداد بحم کی جاتی نو ہزار بتیس آدمی اللہ اکبر نو ہزار بتیس آدمی نا یا کون بیماری آئی قانون کے خلاف روزوں پر کیا کرتے ہیں اس کے طبق تقریباً ہاتھ دیر سے ماحول نگر اٹھے کے بندے ہیں جن کی تعداد نو ہزار تقریباً نو ہزار بچی سے اور جانے جتنی گئی ہوئے پچھلے سالوں میں آٹھ سے بارہ آدمی قبرستان جگہ کے شب اپنا گئے ہیں ایک سیزن کے اندر نہیں موسم پروخ ختم ہو چکی اللہ نے ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے روز کے راستے کے آگان وسوس اور سواج پانی کے دو بھی نشیب فرمائیں گے عماران ہم نے جو بیمار ہو چاہیے تھا جو بڑے حال بھائی ان کی پریشانیوں کو دور کر ہمارے علماء میں سے ہمارے علم مساو میں سے ہمارے مشائق میں سے ان کی طبیعت سمیت ہے خراب چل رہی ہے زیادہ بیمار ہیں انہوں نے اپیل کیا ہے تمام ساتھی جقت مل کر کے ان کے حق میں شفایت کلی کی دعا کریں یہ قبولت کا وقت ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اثر مغرب کے درمیان کہا جاتا ہے پربول وقت کا دعا قبول دعا کا وقت ہے اس وقت بھی اپنی دعا میں انہیں کے لیے یاد رکھیں। اللہ تعالیٰ جو مقروضوں کو دور کر دے جو خوشی ہوئے <میدان> <میدان> على فتا دكتورهم وذكر الله لنصرهم وان وحده